مغرب سے پہلے تک کتاب تسکیت الفوظ کا باب اس پڑھا گیا اور سے متعلق قرآن سنت اور سلب کے چند اہم اور ضروری اقوال بھی پیش کیے گئے ہماری گفتگو اس بات پر پہنچی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایک نمبر 110 میں فرمایا تو میم رسول میسط اللہ یجد اللہ غفور رحیمہ جو شخص برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا یہ بات یا یہ آج اس بات کے اوپر واضح دلیل ہے کہ ایک انسان جان بوجھ کر بار بار ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ نہ کرے بلکہ خواہشات کے غلبے کی وجہ سے اگر گنا ہو رہا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے بھٹکایا اور پھر گناہ کر لیا پھر سچے دل سے توبہ کیا پھر گناہ کو چھوڑ دیا تو اس طرح اگر بار بار بھی ہوا تو اللہ غفور رحیم رکھا لیکن اگر گناہ کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے گنا کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس کے استقفار کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسا کہ شوگر کا مریض اللہ نہ کرے شوگر ہو پانچ سو شوگر کسی کو ہو جائے اور ڈاکٹر کہیں دوا کھانے کے لیے دوا بھی کھا رہا ہے انجیکشن بھی لے رہا ہے اور ایک نمبر حیدرآبادی چائے پی رہا ہے وہ بھی جو ہے خوب شکر ملا کر تو جب تک پرہیز نہیں کرے گا بتائیے اس کے دوا کھانے سے کوئی فائدہ ہوگا بين دي طریقے سے بالله من الشیطان الرجیم ولیس الذمۃ للذین يعملون السیئات حتى مشہور آیا تھا یعنی اس آدمی لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گنا پر گنا کرتے رہے اور یہاں تک کہ موت آ گئی موت کا مطلب موت کا بولیے موت آنے کا کیا مطلب ہے موت کا فرشتہ یہ مطلب یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کے بعد میں وہ توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور جو کافر ہو کر مریں گے کفر پر ان کی بھی توبہ قبول نہیں بلکہ توبہ کس کی قبول ہوگی یہ دیکھیے ان میں توبتوں ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرے جہالت کا معنی کیا ہوا بھائی خواہشات کے غلبے میں شیطان کے اکسانے سے نفس کا ایسا غلبہ ہوا کہ انجام سے غافل ہو گیا ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کل جاہل خواہشات کے غلبے میں جو آدمی گنا کرے وہ جاہل ہے اور جلدی توبہ کرے جلدی کا مطلب یہ ہوا دو مطلب ہے بھائی یہ ساری باتیں انشاءاللہ شاء کتاب و توبہ میں آئیں گی اس لیے میں اس بات کو نہیں چھیڑ رہا ہوں میرے استاد نے مجھے نصیحت کی ریاض میں مدیر نے کہ زیادہ مت بولا کرو جس وقت جو بات بولنی ہو اسی وقت بولو ہر بات جو تمہارے ذہن میں اسی وقت بولو لیکن ان شاء اس کا ذکر کردار میں آئے گا لیکن سم میتم من قریب کا مطلب کیا ہوا توحبے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اور توبے کا دروازہ بند ہونے کا مطلب دو وقت ہے ایک انسان کی زندگی میں جب موت کا فرشتہ آ رہا ان نورا جب تک سسری نہ چلے سسری سمجھتے ہیں نا گھر رو جس وقت نکالی جاتی ہے اس سے پہلے تک توبہ کرے تو توبہ قبول ہو لیکن سسری چلنے لگے موت کا فرشتہ آ رہا ہے توبہ قبول نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے جب سورج مغرب سے نکل جائے سورج کہاں سے نکل جائے مغرب سے نکل جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا حضرت ناوی سفیان کی روایت ہے ابو کی اچھا یہاں پر ایک بات یاد ہے گے. میں درس دے رہا تھا ریاض میں ایک ہمارے شیخ فرحان حفیظ اللہ ان کی نعیت میں جگہ اس کا نام تھا لوگ بہت تعداد میں آیا کرتے تھے اس لیے کہ وہاں کھانا بہت اچھا تھا معافی چاہتا ہوں گے. حقیقت بہت پر دس سال پندرہ سال درس چلتا رہا اس کا نام تھا قدرے کا درس چنانچہ میں پہنچ گیا وہاں پر ایک خاص طبقے کے لوگ بھی آتے تھے کیونکہ تکلیف ہو جائے گی جنسیا کا نام لیا جائے گا اس میں سے اکثر کو اردو نہیں آتی تھی اردو بولنا بھی نہیں آتی تھی اور اردو سمجھتے بھی نہیں تھے بس تھوڑا ہمارے میں جاتا میں کھاتا کہاں جاتا اب سمجھ گئے نا یہی سمجھے تو میں نے درس دیا اسی موضوع پر تو میں نے پوچھا میں نے کیا پوچھا کہ یہ جو ہے کہ توبے کا دروازہ توحبے کا دروازہ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو توبے کا دروازہ کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا آپ لوگ میری بات سننا ہے کہ نہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ گزرا ہے مغرب سے جب سورج نکل جائے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا تو میں نے پوچھا کہ آپ سارے لوگ ماشاء اللہ عزت والے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں آپ وہ علم کے لیے آئے ہوں گے یہ بتائیے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کا کیا مسئلہ ہوگا بات باتیں سورج جب مغرب سے نکلے گا توحبے کا دروازہ بند ہو جائے گا ایک بزرگ چچا جو بہت بزرگ تھے اور میں سمجھتا ہوں دس سال سے پندرہ سال سے درس میں تھے داری پکچی تھی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی لیکن ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مغرب سے جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا یعنی مغرب سے مراد مغرب کی نماز مغرب سے مراد یعنی جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا تو انہوں نے کہا مغرب سے مراد مغرب کی مغرب کی نماز اللہ حسین حالانکہ سورج مغرب سے یعنی جب سورج ویش سے نکلے گا یعنی کہاں سے نکلتا ہے سورج ایسٹ سے نکلتا ہے لیکن قیامت کے قریب جب سورج مغرب سے نکلے گا یعنی ویش سے نکلے گا پشچم سے نکلے گا توبے تو کا دبادہ بند ہو جائے گا تو یہ دو بات ایک انسان دنیا کے اندر جب زندہ ہے موت کی علامت شروع ہونے سے پہلے سب اور دوسرا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبے کا دروازہ کیا ہو جائے گا بند ہو جا رکھے ہو صحیح آج سنکھ ممکن جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو سارے لوگ لے آئیں گے سر ان سے اور اس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس استغفار سے متعلق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی تاخیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گنا ماہ آپ معصوم ابھی خطا ہیں اس کے باوجود آپ ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے جیسا بخاری مسلم کی حدیث ہے اور سو مرتبہ استغفار کرتے تھے جیسا کہ ابھی آپ حدیث نہیں تو آپ نے استغفار کیوں کیا یہ بہت ضروری بات ہے تو اسی سے معلوم ہوا کہ گناہ پر استغفار کا مطلب صرف گناہی پر استغفار کرنا نہیں ہے بلکہ استغفار یہ مسلسل عمل ہے جو اللہ کی عبادت میں داخل ہے جس کا نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے صدقہ خیرات عبادت ہے آج بھی ان کی ساری طرح عبادت ہے اللہ سے محبت کرنا بولیے عبادت ہے اللہ سے ڈرنا عبادت ہے اس سے استغفار بھی عبادت یہ عبادت اور یہ دعا کی قسم ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہ کے ندی دعا سے زیادہ فصینت والی کوئی چیز نہیں ہے وہ استغفار تعلق کرنا اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں لہذا یہ مسلسل عبادت ہے نمبر ایک نمبر دو آپ معصوم علی خطا ہے لیکن آپ کی اپنی محنت سے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا میں اشارہ اس بات کی طرف یا محمد تواضح لربك تواضح لربك تواضح لربك تواضح لربك اپنے رب تواز ربک بھی بھی باز رہا ہے اس لیے آپ نے تواز نہیں سکا کہ گناہ سے اللہ نے بچایا لیکن اگر اللہ نہیں بچائے تو ہم گناہ سے بچنے والے نہیں ہے لہذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توازوں کے نمبر تیس آپ کو استغفار کا حکم ہوا فر نظم بھی یہ بھی رواج ہے سورہ محمد آیت نمبر انیس اور سورہ غافر غالب آیت نمبر پچپن اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے کہا فی الضم بھی آپ اپنی غلطیوں کی اور ایمان والوں کی غلطیوں کا استغفار کے لیے ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ ماتوم علی خطا ہیں دوسری طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہگار گار سمجھ اور خطاکار سمجھے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو اونچا بلند فرمایا لیکن جو آدمی جتنی عبادت کرے گا آج دین کے ساری اختیار کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں حقیر اور سمجھے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے کیا کہتے تھے یا ہلو یا قیوم رحمتی کا تصغیر اے ہمیشہ زندہ رہنے والے قائم رہنے والے میں جس میں پھر یہ کرتا ہوں میرے تمام کاموں کی صلاحت تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آشین کے ساری اور زندت پہ محمول ہے جو اللہ کے لیے آپ نے اختیار کی اور امت میں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی ہیں اس لیے میدان محشن میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر سے نکلیں گے تو سب سے پہلے اللہ کے عرص کے نیچے کیا کریں گے سجما کریں گے ایک زمانے تک اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا آپ سر, سر اٹھائیں گے یا محمد ارفراس سر وہ تو شرف محمد سر اٹھاؤ سوال کرو دیے سفارش کرو تمہاری سفارش کی ایک زمانے تک آپ سجدہ کریں گے زمانے تو یہ سب توازو اور انکساری اور ذلت پر محبوب ہے کہ اللہ کے لیے توازو اور انکساری اور ذلت اختیار کیجیے اس لیے ہم جیسے گناہ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہمیں کس قدر توبہ اور استخبار کی ضرورت ہے اس لیے توبہ اور استحبار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو درجات بلند ہوتے ہیں انبیاء کے درجات بلند ہوتے ہیں انبیاء کے درجات اور ہمارے گنا معاف ہوں گے اور توبہ اور استغفار کے فوائد اور ثمراعت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا یورکان غفارہ یہاں اللہ کے تین نام ذرا یاد رکھیے صفات غفارہ غفار سے تعلق سے ایک ہے غفار ذرا اس کو اچھی طرح یاد رکھیے ایک ہے غفار نمبر دو ہے غفور اور تیسرا ہے غافر تینوں کا فرق غفور کا جہاں ذکر ہے آپ اور کیجئے گا اکثر جگہوں پر زیادہ گناہ کے معنی میں یادین تو رحمت اللہ ان اللہ یغفر فروغ جمیا جتنا بھی گناہ ہو جائے اللہ غفور رحیم اللہ معاف کرتے تو چاہے جتنا بھی گناہ ہو جائے لیکن سچے دل سے دعویٰ کرو گے تو اللہ غفور رحیم اور غفار کا مطلب ہوا کہ بار بار مغفرت کرنے والا کیا کہا بولیے بار بار انہو انکانا غفارا و و انی لغفار لمن تاب و آمن وہ میں غفار بار بار اللہ معاف کرتا اللہ بار بار گنا کرتے ہو اگر اور سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ بار بار معاف کرے اللہ اکبر تو غفار کا مطلب یہ کہ بار بار اللہ مغفرت, مغفرت کرے گا اگر ہم سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ اکبر ابھی حدیث آنے والی اس کے بعد وہ یہ دوسرا. نمبر تیل ایک ہے ذاقب ایک ہے غفور الغفور الغفور اس کے بعد نمبر دو غافرزم غافر نمبر تین الغفار تو غافر ازم بھی وقابل تو یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ صغیرہ کبیرہ جتنے گنا ہے اللہ ہی معاف کرنے والا ہے کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں ہے وہی گنا معاف کرے گا جو غافر ہے وہ میں یہ فرض گنوں اللہ کے لال کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے لہذا مغفرت اس سے طلب کی جائے گی جو کیا ہے غافر ہے غفور ہے اور اور پھر غور کیجیے اور پھر غور کیجیے غافر غفور اور غفا چلیے اس لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے خدا کی قسم خدا کی قسم کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ خدا اللہ کے ناموں میں سے اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے اس لیے جہاں جہاں خدا ہے وہاں پر اللہ لکھ لیجیے نمبر ایک نمبر دو یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کی جماعت یہ خدا یا خدع یعنی کبھی نہیں تھا آگے آئے باللہ یہ جہاں جہاں خدا غلط قرآن میں وہاں ہم کیا لکھ لیں اللہ لکھے اللہ کی قصبہ اللہ تعالیٰ سے ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں ستر سے مراد تحدید نہیں لکھتا سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور اس کے بارے میں یہ جو نیچے والی جو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مغرہ کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر غور سے دکھی ایک بندہ بار بار گناہ کرتا ہے پھر سچے سے توبہ کرتا ہے اللہ فرماتا میرے بندے کو کیسے معلوم کہ میرا کوئی رب ہے جو معاف کرے گا یعنی ایک آدمی سچے دل سے توبہ کرتا میں پڑھوں گا اس کو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اے اللہ تو معاف کر دے اللہ اللہ فرماتا ہے ربی ربن میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب ہے جو میرے گنا کو معاف کرے گا غفر کو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا سچے دن سے توبہ کیا پھر گناہ ہو گیا پھر سچے دل سے توبہ کیا پھر اللہ نے میرے بندے نے جان لیا کہ میرا رب ہے جو میرے گنا کو معاف کرے پھر تیسری بار بھی کیا تو اس میں جو الفاظ جو آئے مسلم شریف کے فنیا بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں سچے دل سے توبہ کرنے کا میرا بندہ جو چاہے عمل کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوب حرام کھاؤ حل خوب سود فسود کھاؤ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے ہم توبہ بھی کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دل ملے نہ ملے ہاتھ دل ملے نہ ملے اور ہاتھ ملاتے ہیں مثال کے سمجھ رہے آئے گا ہم دو آدمی ملتے ہیں نا تو دعا کرتے ہیں احمد اللہ و نستغفر لگو ہم دعا ہیں اللہ اللہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں میرے لیے تمہارے لیے تو دل سے ہم ملے اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے دل نہیں ملے لیکن ہاتھ ملاؤ یہ نفاق ہے یا نہیں اس لیے ایک شاعر چیخ اٹھا دلی کے ایک مشاعرے میں کیا اٹھا کچھ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی ہے آپ لوگوں کی کیا کیا اٹھا اے, کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جب گلے ملو گے تپاک سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جب گلے ملو گے تپاک سے یہ نئی مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو تو یہ ساری باتیں یہ سب نفاق سے تعلق رکھتی ہیں آپ جب ملیں اور مسافر کریں اور دل سے ملیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے تبسم القفی و, و یاسی کا سزا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں عبود میں لا من کوئی آدمی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے اگر کوئی بھی نیکی نہ ملے تو مسکرا کر کے اپنے بھائی سے ملو یعنی دعا بھی کرو اور مسکرا کر کے ملو دل کی صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے دلوں میں جو سنگ ہے اور دلوں میں جو گندگی ہے اور دلوں میں جو نجازت ہے اور اس میں جو کھیرا کپٹ ہے اور ایک دوسرے سے جو بیچاری ہے اور چہرہ جو پھیر لیتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بلا دیا ہے اگر ہم توبہ اور اشتبار کریں اور بار بار سلام کریں اللہ کا نام کا سلام ہے اور وہ دعا اپنے بھائی کے لیے کریں تو وہ سلامتی آپ کے لیے بھی آپ کے بھائی کے لیے بھی اور زمین والوں کے لیے بھی سلامتی ہے اس کی دلیل ہے اس کی دلیل ہے اسلام کی اسلام کے لیے سلامتی کی دعا ہے نا اور دعا بھی کر رہے ہیں احمد دل... اس کی دلیل, بخاری کی دلیل ہے جب ایک آدمی نماز پڑھتا کہتا ہے اللہ کی سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو اور اللہ کی سلامتی اللہ کے تمام نیٹ مندوں پر ہو حدیث بخاری اور مسلم کے الفاظ لو آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہے اللہ کی بات باقی نیک صالح جو مخلوق ہے اللہ کی نیک مخلوق ہے ان تمام کو سلامتی آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کی دعا آسمانی مخلوق کو بھی پہنچ گئے اور بولیے بھائی سبھی کے مخلوق کو بھی پہنچ گئے تو آپ سلام کرو گے تو وہ سلامتی آپ کے لیے بھی آپ کے بھائی کے لیے بھی اور آپ کے ارد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سلامتی ہے نہیں ہے اس لیے گھروں میں جو جنگ و جیدار کا جو ماحول ہے اور شیطان ہمارے گھروں میں داخلوں کا جو توڑ رہا ہے اور جادو گری کے ذریعے ہمارے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے وہ کرتے ہیں لوگ کاروبار تباہ ہو رہے ہیں بچے مر رہے ہیں نشربد کے ذریعے سے بچے بیمار ہو جا رہے ہیں اللہ ایک موضوع ہے ایک بے شمار دلیل ہے اور حدیث ہیں اللہ کی توفیق اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نبوی نسخے کو چھوڑ دیا ربانی چینل, ہم چینل؟ تو شیتانی چینل جو ہے کو میں بتا رہا ہوں شانی چینل اس وقت بہت بڑا تین چینل اس کو نبا سیون ٹی وی کیا ہے نبا سیون ٹی وی الحاظ اور تحریر پھیلائی جا رہی ہے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں میں اس پر کہیں نہ کہیں ضرور روشنی ڈالوں گا درس کے دوران ٹھیک ہے لیکن یہ ربانی چینل ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے تین چیزوں کی یہ تین کام کرے گا اللہ نے گارنٹی دی ہے اگر زندہ رہا تو اللہ اس کی روشنی میں برکت دے گا اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بھیا کافی کا مطلب یعنی دنیا اور آفرت کے مسائل کے لیے اللہ کافی ہے اور زندہ رہا تو اللہ اس کی روسی میں برکت دے گا اور اللہ اس کے سارے مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا اور مر گیا تو سیدھو جنت میں داخل آفرت کرا حدیث ابو ابوداؤد میں اور حدیث مسحمد میں اور مجھے دو حدیثیں معلوم ہیں لیکن ان میں سے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں ورزش فن اللہ جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کیسے داخل ہوا بھائی سلام کر کے داخل ہوا اللہ کی سلامت میں سلام کر کے گھر میں داخل ہوا پورے گھر والوں پر سلامت سرفان غالب نہیں آ سکتا فتنا نہیں آ جائے گا جلد جلال نہیں ہوگا اور اللہ آپ کے مسائل کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور اگر مر گئے تو اللہ جلد میں داخل کرے بھی ہر کسی تو بات یہ استغفار کے متعلق ہے استغفار اور استغفار کے ساتھ سلامتی کی دعا حامد اللہ و فرا نحمد اللہ اور سلامتی جی دونوں ہمارے لیے اہم پیغام ہیں اس لیے اس حدیث پہ غور کیجیے ذہن میں میرا میں آپ سے یہ اجازت مانگ رہا ہوں کہ میری روشنی تھوڑی کم ہے تھوڑا چشمہ کی ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کو برا تو نہیں لے گا نا اس لیے میں لے رہی صحیح میں حضرت رضی اللہ نے سنا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے پروردگار میں میں گناہ کیا آپ اسے معاف کر دیجئے یعنی آپ ہمیں معاف فرما دیجئے یعنی صحیح جو بات اللہ تو فرما یہ توحید کا ہے جملہ اے لتو معاف فرما تو اس کا پروردگار اس کا رب کہتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اسے پکڑتا بھی ہے بس میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر اللہ کو جتنا منظور ہوتا ہے گناہ سے وہ باز رہتا ہے یاد رکھیے سے یعنی کہ گناہ کر رہا ہے یعنی گناہ سے توبہ کر چکا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد گنا سے بات رہتا ہے پھر وہ گنا کرتا ہے کہتے ہیں اللہ اے میرے پرور دگار گونج تو معاف کر دے پھر اللہ اس کو ما, پھر اس کو معاف کر دے اللہ میں نے گناہ کیا اللہ فرماتا کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اسے اس پکڑتا بھی ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر اللہ کو جتنا منظور ہوتا ہے وہ گنا سے رہتا ہے پھر کوئی پھر کوئی گناہ کرتا ہے کہتا ہے میرے رب, میں نے تیسرا گنا بھی کر لیا آپ اس کو معاف کر دیئے. اللہ فرماتا کیا میرے بندے کو معلوم ہے اس کا کوئی کو معاف کرتا ہے اور اسے پکڑتا بھی ہے میں نے اپنے بندے کو تیسری مرتبہ مسلم کے الفاظ یہاں پہ نہیں ہے میں نے اصل کتاب سے راجا کیا وہ فی روایتی فلیا ملماشا میرا بندہ جو چاہے کرے یعنی سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد جو بھی اچھا عمل کرے یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا چاہے گناہ کرے یہ مطلب نہیں ہے یعنی جو چاہے عمل کرے یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشینت کی روشنی میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے اب میں نے اس کو کلین کر دیا لیکن کلین سے زیادہ لوگ کیا ہو رہے ہیں آج کل جی کلین سے زیادہ کیا ہو رہے ہیں لوگ گرین ہو رہے ہیں حالانکہ گرین لباس کہاں بنایا جائے گا جنتوں کا وہاں پر پہنایا جائے گا اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت بتاتے ہیں کون ایسا آدمی ہے جو گاڑی پہ نہیں بیٹھا ہو ہاتھ کوئی نہیں میں بھی کوئی ایسا آدمی ہے جو گاڑی پر نہیں بیٹھا ہو اچھا کون ایسا آدمی ہے جو گاڑی نہیں چلاتا میرے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بارے میں میرے والد محترم زندگی میں کہتے تھے کہ اس سے کبھی گاڑی اس سے کبھی گاڑی نہیں چل سکتی پہلے تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے خاندان میں تفرقہ تھا مدتوں کا ایک نہیں سو بدیوزما بھی ملے گا تو یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا والد محترم اللہ ان کی مغفرت کرے چھوٹا موٹا آدمی تھا اور جنگ و جداد بہت کوشش ہوئی الحمدللہ اختلاف میٹا الحمدللہ ختم ہو گیا بہت محدود رہ گیا اللہ اس کو بھی دور کر دی. اور دوسری بات انہوں نے کہی رحمہ اللہ کہ اس سے گاڑی نہیں چلے گی میں نے الحمدللہ ایک دن میں چند دنوں میں گاڑی سیکھ لی اور گاڑی چلائی یہاں پر ڈرائیور لائسنس میں مجھے چھ مہینے کا عرصہ لگا میں آپ سے اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کون ہے اس آدمی جو گاڑی نہیں چلاتا یا نہیں تو کم سے کم کون ہے جو گاڑی پہ نہیں چلاؤ اگر گاڑی پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھ لوگے گے تو اللہ فرماتا میرے بندے کو کیسے معلوم کہ میرا رب ہے جو میری مغفرت کرے گا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے نا ابو داود کی روایت ابو داؤد کی روایت ہے نا حضرت علی بھی ہنسے کہاں کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا اسی طرح ہنستے ہوئے ارے سلحان النبی سکھرانہ والی دعا تو سب کو پتا ہے لیکن وہ ہے الحمد الحمدللہ الحمدللہ للہ اللہ اللہ اللہ اکبر اللہ سبحان نفسی فخلی فن یا پھر دونوں گا اللہ جب سواری پہ سوار ہوتا ہے اور بندہ پھر سے یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو کیسے معلوم کہ میرا رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جب جب سواری پہ سوار ہوں تو آپ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے گناہ کیا ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے اس لیے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کا جو قول ہے غور سے دیکھیے اللہ کے رسول سے یہاں پر حضرت عائشہ کے لیکن میں نے مراجہ کیا اس کتاب کا کہ یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کیا ہے یہی تو ہے ترجمہ اصل کتاب سے مراجہ کرنے میں یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں بلکہ یہ صحیح ترقی میں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبا لمن وجے صحیح بتی استغفارن کیرا مبارکباد ہے وہ شخص مبارک بات کا مطلب نہیں یہ کہا جائے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے اب سمجھ میں گا نا مبارکباد کے مقابلے میں یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس نے اپنے صحیفے میں کس کو پایا یا جو اپنے صحیفے میں اپنے نام امال میں کس کو پائے بہت زیادہ استغفار کو پائے بہت زیادہ استغفار کو پائے یہ روایت صحیح ہے اور اس کے رجال سکھا ہیں حضرت قدادہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تمہاری بیماری اور دوا دونوں ہی کو بتلایا ہے یعنی قرآن کیا ہے تمہارے لیے دوا بھی ہے اور تمہارے لیے شفا بھی ہے دونوں کو یاد رکھیے ہر دوا ہر دوا شفا نہیں ہوتی دوا اور شفا کا مطلب یہ کہ دوا آپ کھا رہے ہیں تو دوا فائدہ بھی کر سکتے بھی کر سکتی لیکن قرآن دوا ہی نہیں بلکہ قرآن کو اللہ نے شفا بتایا فرق ہے شفا کا مطلب یہ کل دائن دوا یاد رکھیے جس مسلم شری کو ہر بیماری کے لیے دوا ہے نہ منجر ہر بیماری کے لیے اللہ نے دبا اتاری لیکن قرآن کو اللہ نے شفا کا یعنی اس میں شفا نہیں ہے اس لیے یہ حدیث حسن درجے کی علی کم بفا سنی علیکم بفا القرآن القرآن و لسل القرآن دو شفا کو لازم پکڑو ایک قرآن دوسرا شہد تو معلوم ہوگا کہ شفا قرآن میں تو ہے ہی لیکن شفا اس میں ہے. شہد میں بھی ہے اور جو حدیث بخاری الشفاء فی ثلاث تین چیزوں میں شفا ہے ان میں سے آپ نے ایک شہد کا ذکر کیا شفا کا مطلب ہوا اس میں شفای ہے اس میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے لیکن یہاں پر قطع کہتے ہیں جو تمہاری بیماری اور تمہاری دوا دونوں ہی کے بتایا ہے یعنی دوا کا مطلب یعنی تمہارے علاج کا طریقہ ہے یعنی بیماری کا علاج کیسے کرو لیکن قرآن کریم سی دوا نہیں بلکہ قرآن کریم سینف صحیح شفا ہے یاد رکھیے تمہاری بیماری تو تمہارے گناہ ہیں اور تمہاری شفا دوا کے بجائے یہ پڑھیے تمہاری شفا کیا ہے تمہاری شفا کیا ہے استغفار ہے اس کے بعد کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری بیماری گناہ ہے یہ گناہ جو مرض ہے اچھا یہ بتائیے مرض جو ہے اگر مثال کے طور پر اب یہاں پر اگر ہلکی سی گندگی ہے تو کیا کریں گے اس کو اس کو دھوئیں گے لیکن اگر وہ پھوڑا بن جائے اور بیماری کی شکل اختیار کر لے تو آپریشن کی ضرورت ہے نا اور کبھی کبھی ہاتھ کو کاٹنا بھی پڑتا ہے اسی طرح سے گنا کی مثال زہر کی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گناہ کی مثال اگر چھوٹی چھوٹی بیماری ہے تو اینٹی بایوٹک وغیرہ سے کام چل جاتا ہے لیکن اگر پورے جسم میں زہر پھیل جائے یا ہاتھ میں زہر پھیل جائے تو کبھی کبھی ہاتھ کو کاٹنا بھی پڑتا ہے اور کبھی کبھی انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے اور سرجری بھی کرنی پڑتی ہے تو اسی طریقے سے بانس گناہ ایسے اس کے لیے دھلائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے کس کی ضرورت پڑتی ہے بھائی تب تو حضرت ماحذ اسلم نے کہا تھا نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے ڈنڈا چاہیے نا ڈنڈے کی ضرورت ہے اور حضرت عثمان کے ان اللہ یہ سا سلطان عمال جیسا آؤ اللہ بادشاہ کے ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے جو کبھی کبھی قرآن سے نہیں لیتا تو کبھی کبھی پاک کرنے کے لیے پٹائی کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو تو توبہ اور استخبار سے اللہ دور کر دے گا اور کبھی کبھی وہ اگر صفائی نہیں ہوگی اور گندگی زیادہ رہے گی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال کر کے اس کو کلین کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے جہنم میں ڈال کر کوئلہ بنا کر حدیث بخار مسلم شریف کے دام المان کانو ہتھیان کوئلہ ہو جائیں گے فامات موت بھی آ جائے گی حدیث مسلم شریف پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا معاول حیات میں غسل کیا جائے گا اللہ ان کو کلین کر کے جنم دخل کرے گا اور کچھ ایسی نجاستیں ہیں جو پاک ہونے والی نہیں اور وہ ہے شرک وہ کیا ہے یاد رکھیے کیونکہ اللہ نے کہا دنیا کے سارے پانی سے غسل کر لے زمزم کا پانی جو خیر عماین علا و جھیلر وہ زمین میں سب سے پاک پانی ہے لیکن زمزم کا پانی پینے اور پلانے کے باوجود بھی وہ نجس اور ناپاک ہی رہے زمزم کا پانی بھی ان کو پاک نہیں کر سکا اور قیامت کے دن بھی اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا کیونکہ شر کی نجازت سب سے بڑی نجازت لہذا وہ جہنم ہی پہ جلتے ہی رہیں گے تو اس لیے مومن کے لیے یہ ہے صفائی و ستھرائی یہ ہے کہ ہمیشہ توبہ استغبار کرتا رہے گا تو جس طرح سے سفید کپڑے کا داغ جو ہے بالکل وائٹ ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا دل ہمیشہ فریش رہے گا کلین رہے گا اور دماغ بھی بہت اچھا رہے گا کبھی ٹینشن نہیں ہوگا یہ کیا ہے ٹینشن فری ہے شوگر فری دوا دیکھا ہے یہ سب اتنا تو یہ ٹینشن فری ہے دلیل من لذیمت استحفاق جہاں اللہ علیہ کل رضی ان مخرجا ومن کلحمن فرضہ وہ رضق و میں حید جو ہمیشہ استغفار کرے گا اللہ اس کے ہر غم اور پریشانی کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بلا شان و کمام روزی عطا کرے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے حضرت علی کرم اللہ و کا کیا کہا حالانکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں مشاعت موجود ہیں ہم اپنی اصلاح کر لیں گے کسی صحیح حدیث میں کرم اللہ وجہ کا لفظ جو حضرت علی کے لیے استعمال نہیں ہوا لیکن کرم اللہ وجہ جو استعمال جن لوگوں نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ دراصل حضرت علی کے لیے کرم اللہ وجہ کا لفظ جو کہا گیا اللہ ان کے چہرے کو روشن رکھے بزرگ رکھے اس لیے کہ انہوں نے زمان جاہلیت میں بھی کیا, کیا؟ انہوں نے زمان جاہلیت میں کوئی بڑے کوئی زنا اور بتوں کو سجدہ نہیں کیا یہ تو یہ خصوصیت تو حضرت علی کے لیے تو اس سے زیادہ تو حضرت ابو بکر صدیق اس لیے اگر جو لوگ کہتے ہیں کرن کہ اللہ وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی کچھ پرستی نہیں کی بولے بس خلیب حدیث میں جو لفظ آیا ہے علی بیر ابھی طالب کیا علی بیر ابھی طالب یہ آپ نے کہا یا اب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضر و جلد کسی بندے پر استغفار کا الہام فرما کر اس کو عذاب نہ دینا چاہے گا کیا مطلب اس بات یاد رکھیے جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ جو کرتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے کیونکہ اگر اللہ تعالی کی توفیق نہ ہو تو اس کا توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے توبہ جو کرو کر یہ بھی اللہ کا گفٹ ہے اب ایک مثال دیتا ہوں امام ابن کثیر نے حضرت داؤد کے بارے میں کہا اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ ابن کثیر نے حضرت داؤد نے کہا یا اللہ تیرے تیرا جتنا میرے اوپر انعام اور اکرام ہے اللہ میرا میں تیرا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں یعنی اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ کے کی نبی نے بھی تو فرما ہم تک کم آپ نہیں تھا اللہ نبص اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے اللہ تو اسی جیسے توں نے خود تعریف کی اللہ نے کہا داؤد تیرا اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ میں تیرا شکری آدھا نہیں کر سکتا ہے اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرنا اور شکریہ ادا نہیں کر سکتے یہی شکاری ہے اسی طریقے سے یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر استغفار کا الہام فرماتا ہے تو اس کو عذاب نہیں دے گا یعنی اللہ تعالیٰ سے جب بندہ استغفار کرتا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے جس نے اسے توبہ کرنے کی توفیقہ فرمائی ورنہ بہت سارے لوگ ہیں گناہ کرنے کے بعد بھی ان کو توبے کی توفیق نہیں ہوئی وہی لبئی نہماشتہ توبہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے دل پر پتھر لگ جاتا ہے مثال کے طور پر بہت سارے بے نمازیوں کا حال یہ ہے اللہ ہم سب کو پابند نماز بنائے پابندی بنائے ان کو کہیے گا کہ آپ کو ایک سو چالیس کی رفتار میں گاڑی چلانی ہے اور ایک گھنٹے میں آپ کو کہاں جانا ہے دمام جانا ہے جیسے مجھے جانا ہے کل انشاءاللہ تو وہ کیا کہے گا ایک سو چالیس کیا میں ایک سو ستر بھی دے جا سکتا اس کے لیے آسان ہو جائے گا لیکن گھر کے بغل میں مسجد ہے کہیں گے فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے تو کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ نے گناہوں کی وجہ سے توفیق سے چھینڈ تو اسی سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ادا فرمائی اور جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے اللہ اس کو کبھی رسوہ اللہ اس کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا انشاءاللہ پھر اس سے متعلق بیان بھی شکر کے موضوع پر آئے گا انشاءاللہ سنیے یہ استغفار سے متعلق یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے کپڑے پر داغ لگتا ہے اسی طرح دل پر داغ لگتا ہے کپڑے کا داغ تو آپ کا صاف ہوگا پاؤڈر سے اور دل کا داغ صاف ہوگا کس سے توبہ اور استغبار کرنے سے نمبر ایک نمبر دو جس طرح ہم اپنے لیے بھی توبہ استغبار کریں اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے کریں نمبر دو نمبر تین توبہ اور استغفار زندوں کے لیے بھی یا مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ حدیث مشکات کی گرچہ سنت صنعت کمزور ہے لیکن دوسری حدیث تائید ہوتی ہے کہ میت کے مرنے کے بعد ہمارا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہماری نماز اس کو نہیں پہنچتی بلکہ ان رحیاء الالمات الاستغفار زندوں کا جفت مردوں کے نام زندوں کا گفت مردوں کے نام بولیے میرے بھائی کچھ تو کرو کوشش مشارکہ ہونا چاہیے نا زندوں کا گرفت مردوں کے نام مقصرت کی کرنا اور اس کی تاریخ اس سے بھی ہوتی ہے جو حدیث اللہ کی تحقیق میں بالکل صحیح ہے غور سے اللہ تعالیٰ درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے درجہ بڑھاتا ہے دن بدن اللہ تعالیٰ اس کے گریڈ اور بڑھاتا ہے بندہ کہتے اللہ اتنا بڑا مقام ہمیں جنت میں کیسے مل گیا تو اللہ فرما تو استغفار اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی اس سے واضح ہو گئی بات کہ استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اور پہ کرو غور اور درجات بھی تو ہم سب اپنے اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں گے نا اور اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے تمام لوگوں کے لیے اور اسی سے یہ بات واضح ہو گئی ان نہدیت الحیہات السکار زندوں کا گفٹ مردوں کے نام کیا مغفرت کی دعا کرنا یہ نہیں کہ قرآن خانی کرنا اچھا یہاں پر میں اجازت دیتا ہوں کیونکہ ایک بہت اہم بات ہے اور پندرہویں شعبان آ گیا اس لیے ذرا بولنا ضروری ہے اللہ وقت میں برکت دے اور اے اللہ پھر سے دعا کرتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ کتاب ختم کرا دے میں آپ سے کہتا ہوں یہ پندرہویں شابان کو لوگ قبروں کی زیارت سبحان اللہ آپ اتنی خیر خواں اتنے بڑے خیر خواہ کہ آپ کو پندرہویں شابان کو آپ کے ماں باپ یاد آ گئے اور پندرہویں شابان کو قبروں کی زیارت کی سال بر کہاں تھے حضرت جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شعبان شابان کو قبروں کی زیارت نہیں کی پندرہویں شابان کو قبروں کی زیارت سے متعلق جو حدیث ترمیدی اور ابن ماجا کی ہے اس میں امام ترمیدی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں سال تو شعیف یا سال تو محمد بن اسماعی انحادر حدیث کہنا جو ضحف و حدیث،, اس حدیث کو ضعیف کہا کیونکہ حجاج بن ارکات کی سما حیا بن نبی کثیر سے اور یہ بن نبی کثیر کی سما حضرت عائشہ سے نہیں ہے غالباً اگر غلطی ہو تو معاف کرو ٹھیک ہے لیکن وہ حدیث مسلم شریف کی ذرا اور سے سنیے کیونکہ میری آواز دور جا رہی ہوگی اور میں بر یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہویں شعبان کو قبروں کی زیارت نہیں کی اور پندرہویں شعبان کو اگر قبروں کی زیارت کی وہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ ضعیفعیف ضعیف ترین ضعیف ضعیف ہے اور یہاں پہ ایک بات اور میں پوچھوں گا علامہ بن بنوری حنفی بہت بڑے حنفی عالم رحمۃ اللہ مہارف السنن ان کی کتاب ہے کہتے ہیں کہ پندرہویں شعبان کی فضیلت سے متعلق کوئی مرفو مسند متصل حدیث میری نظر سے میری نظر سے میری نظر سے, میری نظر سے, میری نظر سے, میری نظر سے نہیں گزری اور یہ حضرت عائشہ والی روایت ہے اور سیم یہ سیما سے ثابت کی ہے لیکن تاہم اس میں ایک حدیث ایک رابی مدلس ہے حدیث ضعیف ہے لیکن یہاں ایک جب بہت بڑی بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرا وہ یہ کہ اے پدروی شاہبان کو قبروں کی زیارت کرنے والوں کیا تمہارے سامنے مسلم کی وہ حدیث نہیں ہے کیا نبی صلی کیا نسائی کی وہ حدیث نہیں ہے غور سے سنو کلا تمہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانخر البقی جب جب نبی کی باری حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی تب تب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بکی قبرستان جایا کرتے تھے پھر بولیے جملے کو دوہرائیے تو جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہو جائے کوئی بات معافی چاہتا ہوں جی حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی تب تک رات کے آخری حصے میں بقی قبرستان میں <تصفح> رات کے آخری حصے میں ابتدائی رات میں گئے یا آخری رات میں کیونکہ آخری رات میں دعائیں اچھا یہاں پہ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ احد پر چڑھے حدیث بخاری کی تو احد پر چڑھے تو آپ کے ساتھ کون تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمبر دو عمر فاروق عمر رضی اللہ چلیے فاروق کے لفظ اعتراض ہے ہاں عمر رضی اللہ عنہ نمبر دو نمبر تین عثمان اللہ تو حد پہاڑ حرکت کرنے لگا وہ حد پہاڑ حرکت کیا کہ نہیں کیا آپ نے کہا وہ شہیدانت کر کیوں وہ پہاڑ حرکت کیا کیوں محبت میں حیدر جبل ہی بونا وہ نہیں بخاری یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہم بھی اسے محبت کرتے اللہ آپ نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید تو آپ ہر پہاڑ پہ گئے تو کتنی دور ہے آپ اتنے صحابہ کے ساتھ لیکن بقی قبرستان کبھی صحابہ کو لے کے گئے اب اللہ کے نبی غار میں ہیں تو ابو بکر کے ساتھ اور کہیں گئے تو امر ابو بکر عمر عثمان ہیں لیکن جب آپ بقی جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ اس سے معلوم ہوا کہ رات کے آخری اس سے میں لبھی گئے آ رات کے لیے گئے آج جماعت کے ساتھ پر ربی شامان میں جا رہے ہو اور کن قبروں کو آخرت یاد آئے گی جو برق و بارہ سے مزین کیا جائیں جہاں شیرنی اور شیرنی اور بتاشی ہو اور جہاں کمکموں سے مزین کیا جائیں جہاں عورتوں ورگوں کی بھیڑ ہو ان قبروں پہ آخرت یاد آئے گی یا جو قبر جنگل میں ہو کھنڈر میں ہو وہاں پہ آخرت یاد آئے گی بولیے میرے بھائی تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے بکی قبرستان اور حضرت عائشہ نے دیکھا دعا کرتے ہوئے تو یہ جملہ ہے آپ نے دعا کی اللہ بکیل اللہ بقیل غرقت اللہ بقی برکت بقی قبرستان کے مردوں کی کیا کر مغفرت کر دے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے تیر مرتبہ ہاتھ اٹھایا قبلے کی طرف اور آپ نے دعا کی تو فاتحہ پڑھ دیتے کل تو پڑھ دیتے اے فاتیا کھانے والوں فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں فاتحہ دوسروں کے نام پر اور کھاتے خود ہے تو یہ فاتحہ کھانی ہے یہ کھانی نہیں بلکہ کیا ہے فاتحہ کھانی ہے یعنی فاتیا کھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں صبح ریاض ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو مرنے سے پہلے مریض کے لیے بھی دعا ہے مرنے کے بعد بھی دعا ہے جنادے میں بھی اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ ان میں پھر یہ تینا دو نمبر تین جب آپ میت کو دفن کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت پر دفن کرنے کے بعد چالیس قدم نہیں جاتے بلکہ ابو ادا کی حدیث عثمان بن کی غور سے سنو کانا نبی صلی اللہ عیدہ فرق وقف اے فاتیہ پڑھنے والوں نیاز کرنے والوں عرس کرنے والو چالم کرنے والوں یہ نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو آپ چالیس قدم جاتے تھے یا وقف وقف کا مطلب کیا ہوا وجف. کیا مطلب وقت سیارہ یہ آ رہا کیا مطلب وہ اس کا اسٹو وہاں پہ ٹھہرتے اور آپ اعلان کرتے استغفروا طرح فی اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو اپنے بھائی کے لیے وصلو الرحم التثبیت اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو فی الن غسل کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا یہ نہیں کہا کہ فاتحہ پڑھ دو یعنی آپ کل نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جب میت کو دفن کر دیا جائے وہاں بھی استغفار کی ضرورت ہے ہم ان کے لیے اللہ سے کیا طلب کریں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور منکر نقیر نکیر کے سوال کے وقت کیا کر دے اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے تو یہ استغفار سے متعلق الحمد بکھری ہوئی گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے بے اللہ چلیے اس کے بعد والا جو باب ہے دعا کی فضیلت یہ دعا بھی جو ہے یہ استغفار بھی دعا کا حصہ ہی ہے کہ استغفار کا معنی مغفرت طلب کرنا اور دعا کا معنی آتا ہے اللہ کو پکارنا کیا دا یدود دعا کا معنی کیا آتا ہے پکارنا تو دعا کرتے ہیں بندہ اپنے رب سے گویا کے ادرو رب بکن تذر اپنے رب کو پکارو اپنے رب سے دعا کرو کیسے کرو آجزی کے ساتھ آؤ آہستگی کے ساتھ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا کے معنی آتا ہے پکارنا اور دعا کی دو قسمیں ایک ہے دعائیں عبادت اور ایک ہے دعائیں بس اللہ دعائیں عبادت کا مطلب جب ہم نماز پڑھتے, نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا رکو سجود یہ سب بھی دعا بھی ہے لیکن اس کو دعائیں عبادت کہتے ہیں گویا کہ رکو سجود کے ذریعے ہم اللہ سے یہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم ذلیل اور حقین ہے تو عظیم ہے تو ہمارے اوپر کیا کر رحم فرما یہ دعائیں عبادت اور دعائیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں جیسے حضرت یا کو بڑا زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں تھی تو کیا, کیا؟ دع کی. کیسے دعا کی اجنادار اجنادارب بہ ندان کہیں انہوں نے اللہ کو پکارا آہستہ آواز میں. کیوں آہستہ پکارا اس لیے کہ دعا کے آداب میں سے آہستہ دعا کی جائے چلا کر کے نہیں لیکن یہاں جو آوازیں بلند دعا کی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں فر نماز کے بعد زور زور سے جو دعا کی جاتی ہے یہ دعا کے آداب میں ہے یہ آداب دعا کے خلاف ہے بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ دعا کر رہے ہیں اور حضرت ذکریہ آہستہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے کہا بھی وزق رب کفی نفس کا تبر راؤں ہے نا یعنی آپ نے رب کو پکارو اپنے جی میں پکارو اور اللہ سے ڈر اور خوف کے ساتھ پکارو تو یہاں جو چلا چلا کے دعا کرتے ہیں یہ آداب دعا کے خلاف ہے کیوں اس لیے کہ امام کی ضرورت الگ ہے اور مختدی کی ضرورت الگ ہے امام کو یہ دعا کرنی اللہ میری تنخواہ بڑھ جائے آپ کو دعا کرنی ہے کہ بھائی میری دوسری شادی ہو جائے نہیں ہو سکتا اللہ جائز ہے یا ناجائز جائز ہے نا اچھا آپ کو اولاد نہیں ہوا آپ تو ہم کو بیٹا دے دے امام محمد بن حنبل کے پاس یہ ایک آدمی آئے یاقوب بن سہن غالب نام دوسرے سفر پرکمن پر ان کو ساتھ بیٹیاں ہو گئی کیا ہو گئی؟ بیٹی تو بہت غمکین آئے امام محمد کے پاس امام صاحب بیٹی پر بیٹی ہو رہی ہے ساتھ بھی بیٹی ہو گئی کوئی بیٹا نہ ملا تو کیا کہا امام محمد بن نے اس کہ جو تھے یہ بیٹیوں کے باپ تھے امبیا کہتے تھے بیٹیاں کے باپ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے ملے وہ بچوں میں مر گئے لیکن آپ کی بیٹیاں بالی ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد مری ہیں ہے نا بھائی حضرت لود علیہ السلام حضرت علیہ السلام کی بیٹیوں کا تصکیر آتا ہے ٹھیک ہے تو انبیاء جو بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ کی تشہیر ہے اس پر صحیح الجام میں حسن لکھائی کہ لا تک راہل بیٹیوں کو ناپسند مت کرو نلمون سات لگا کیونکہ یہ انسیت پیدا کرنے والی بہت قیمتی ہیں تو آپ کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ اللہ بیٹی ہے کوئی بیٹا دے دے تو ہو سکتا ہے کسی کو بیٹا مانگنا ہو اور کسی کو یہ دعا کرنی ہو کہ اللہ ہماری گاڑی خراب ہم کو نئی گاڑی عطا فرما کسی کی دعا کرنی ہو کہ ہمارا مکان جو ہے کیا ہو جائے نیا مکان مل جائے آرام ہے یہ ناجائز جائز ہے یہ ناجائز جائز چلیے ایک مثال دیتا ہوں اس لیے جو حج میں حج مالی عبادتوں میں مالی اور بدنی دونوں عبادتوں میں عظیم ترین عبادت اور اتنی فضیلت ہے کہ کبیلا سبیر سب معاف ہو لیکن ابن قریب نے سات مقامات بعض نے اس سے زیادہ مقامات پر یہ احاطہ کیا ہے جہاں پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے نا تو یہ حج اور عمرے میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کا ایک اہم فائدہ میں بتا رہا ہوں میں فری آف کاسٹ آپ کو یہ یہ گفٹ دے رہا ہوں آپ سونے کے سکے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھو اس کو کیا حید اللہ کے نبی صلی اللہ سے دعا کا فائدہ حج اور عمرہ ہمیشہ کرو کیوں حج عمرہ کرنے کا مطلب کیا دعا کرو گے استغفار کرو گے دعا کرو گے نا اس سے گناہ بھی مٹتے ہیں تو استغار کیا تب ن گناہ مٹا حج مبرور کا ثواب جنت ہے قبیر ثیر اس لیے معاف ہوتا ہے کہ جگہ جگہ دعا اس میں تو کہا غربت گناوں کو بھی مٹاتے ہیں حجم میں اور محتاجی کو اس طرح ختم کرتے ہیں جس طرح آگ سونے اور چاندی آگ سونے اور چاندی اور خوش آگو بولیے آگ سونے اور چاندی اور لوہے کے زنگ کو مٹاتی تو یہ دعا کا فائدہ ہے کہ آپ کی غربت بھی ختم ہو گئی آپ کے گنا بھی مٹ گئے اور اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا میں جب مدینہ میں سیٹ ایک واقعہ بتاتا ہوں تھا کہ آپ کی یقین میں اضافہ دعا سے کیا نہیں ملتا تازہ واقعہ ایک صاحب حج میں مجھے ملے مدینے میں اور بڑا ہماری یہ بہار کی زبان اس کو تھک تھک یعنی بڑا زدی تھا شیخ بدت کا عقیدہ تھا آپ درس میں گئے شیخ گپتر شہید کے ساتھ مانتا ہی نہیں تھا بڑی سمجھانے کے بعد تھوڑا نرم ہوا اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا اس نے پتا دیا کس چیز کا بمبئی, بمبئی میں تیری فون کیا تو اٹھانے کے لیے تیار نہیں اللہ عالم اچانک اللہ کی شان ایک اچانک ملاقات ہو گئی میں پکڑا اس کا ہاتھ کہ تم بھاگتا ہے کیسے کیسے ملاقات ہوئی تم بھاگتا ہے؟ میں نے ٹیلی فون کیا تم نے اٹھایا نہیں بہرحال بہت سفاق سے ملا اور لے گیا ایک عالی شان محل میں کہاں لے گیا ہم مجھ کو عالی شان محل کہاں جانتے ہو مولوی صاحب یہ حج کی برکت ہے کیا ہے ابھی حج کر کے آیا ہوں ابھی مہینہ نہیں گزرا یا مہینہ دو مہینہ نہیں گزرا یہ حج میں ہم نے دعا کیا تھا کہ اللہ تو ہم کو اچھا مکان ہوتا تھا خوبصورت مکان دے واللہ حج سے آیا اور کم قیمت پر یہ مکان مل گیا اور میں آپ کہیں استقبال کر رہا ہوں تو بتانا یہ ہے کہ دعاؤں کے جو فوائد اور سمرات ہیں تین میں بھی ہیں یا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہیں اور برزخ میں بھی ہیں سارے مسائل حل ہوتے ہیں لہذا جو اللہ کے نبی کی جو حدیث گرمی کی سب کچھ اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اور نمک بھی نہ ہو تو کسے مانگو رب حاجت اس میں ابھی پہلے جو کتاب میں جو لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے دعا کی فضیلت سے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسر مومن آیت نمبر ساٹھ میں فرماتا ہے وقال ربنی ال تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ کس کا حکم ہے دعا کرنے کے لیے اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے کہ اس کو پکارو تو جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو دعا کی توفیق دے دے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں انی الحم الحم الجاب ان نما دعا فعدہ الحم تو فعن الجاب تما ہو اللہ, حمل حمل اللہ ابن شیخ الاسلام تیمیاں اقتدا نے سقیم لکھا حضرت عمر کہا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی دعا تو قبول ہوگی لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اللہ تعالی ہم کو دعا سے محروم کہیں اللہ ہم کو دعا سے محروم نہ کر دے کیوں اس لیے کہ جب اللہ مجھے دعا کی توفیق دے گا تو دعا کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ دعا, دعا دعا کیا ہوگی قبول ہوگی اس لیے اللہ نے فرمایا اس کے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا نیز اللہ تعالی نے اس مشہور آیت میں فرمایا غالبا ایک سو نمبر کیا تھا یہ س نمبر کی ایک سو ستاسی کی ایک سو ستاسی نمبر کی یاد ہیں وہی دا صحال احبادی فین قریب باتیں تو بہت ساری کی جاتی لیکن میں ٹو ڈی پوائنٹ بات کہتا ہوں اور کیجیے میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو فعنی قریب میں بہت قریب اس سلسلے میں ابن عباس کا قول یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کہنے اور سننے کی توفیق فردہ فرمائے حضرت ابن عباس کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں اور آئی تو قومن, مارعیتو قومن من رسول ما عن ویسلون ویسلون علمحل ویسلون علمحل ویسلون حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے افضل جماعت میں نے دیکھا نہیں کیوں اس لیے کہ صحابہ بلا ضرورت سوان بلا ضرورت سوان نہیں کرتے تھے اللہ اور صحابہ نے جو سوالات کیے مخصوص سوالات مخصوص سمجھ گئے نا حساس برننگ ٹاپک اہم ترین جو سوالات کیے ہیں وہ تیرہ ہیں کتنے بھائی تیرہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھرٹین بولنا پڑے گا تیرہ سوالات کیے ہیں جہاں کل نسل اور تیرہ سوالات جو صحابہ نے کیے اللہ نے صحابہ کے سوال کو بھی نقل کیا یعنی وہ سارے سوالات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے جواب سے پہلے صحابہ کے سوال کو نقل کیا لیکن جتنے صحابہ کے سوالات تھے اللہ نے جواب دیا تو کا کل اے نبی کہہ دوں وہی سلو نکل لیتا ہوں یہ تمام کے بارے میں پوچھتے یتیموں کے بارے میں کہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا رہا ہے یہ سلون قانی چاند کے بارے میں پوچھتے نیا چاند نکلتا کہ بارے میں پوچھا گیا قریب ان ربنا فلون جی ہماری فلون آندی جب کچھ آرابی آئے دیہاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں گے آہستہ دعا کریں گے سرگوشی کریں گے اور اگر دور ہے تو زور زور سے دعا کریں گے یہ کس نے سوال کیا بعض آرابی نے کہا کہاں ہے دور ہے یا قریب اگر قریب ہے تو آہستہ اور دور ہے تو کیا کریں زور سے تو اللہ نے کیا فرمایا تو ان بس میں بہت ہی قریب ہوں یہ بھی نہیں کہا کہ اے نبی کہہ دو اللہ نے اپنے درمیان نبی کے درمیان لفظ قل کو بھی کیا کر دیا لفظ قل کو بھی حذف کر دیا اور یہاں تو لوگ پورے دین کو ہی گل کر رہے ہیں کہ جب تک ہم نبی کا وسیلہ نہیں لیں گے بزرگوں کا وسیلہ نہیں لیں گے دعا قبول دعا قبول نہیں ہوگی تو بتاؤ حضرت زکریہ نے کون سا وسیلہ لیا علیہ السلام حضرت علی السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے فنادا سے ظلمات سمندر کی تاریخی مچھلی کی پیٹ کی تاریخی تھی یا نہیں تھی مچھلی کی پیٹ سمندر رات کی تاریخی تاریخی, تاریخی میں دعا کی لاح لا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبو تو برق نہیں تو پاکوں بہ میں میں ظالم ہوں کس نے بغیر واسطے کے دعا کی کیسے اللہ نے قبول کی قبول کیا نہیں کی حضرت ایوب کو اللہ نے اٹھارہ سال یہ حدیث بالکل صحیح ہے اٹھارہ سال و اللہ اٹھارہ سال جسمانی بیماری رفت القریب ویب یہ الفاظ ہیں حدیث کے قریب اور غروب سب نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے تھی اور اس وقت دعا کی حضرت ایوب نے کون سی دعا تھی بھائی سبر ایوب ربی مسنی ابر اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا سب کچھ اللہ نے لے لیا جو دنیا میں دیا تھا بیوی بچے سب اللہ تکلیف اٹھتی تو رحم کرنے والا وہاں پہ کوئی وسیلہ تھا کوئی لنک تھا کوئی بٹن تھا کوئی رسی پھینکی گئی اب یہ رسی پھینکنے کا واقعہ میرے سفر میں ہوا شیخ وہ کیسیٹ میری الگ ہے ایک پیر نے آ کر کے ایک اہل حدیث گاؤں میں بہت گمراہی پھیلائی اس کا جواب دیا ہوں الحمدللہ سنیے رسی پھینک کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کوئی رسی پھینکی گئی تو میرے بھائی ڈالی کو دعا کی تو یہاں یہی معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں بہت ہی قریب ہوں یعنی اللہ کے ساتھ آرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے اور اللہ فرماتا ہے میں مطلب میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں کیسے ہوں اگر تم آلہ اللہ کے ساتھ حسن زن ہے تو تم گمان اللہ سے دعا کرو گے امید کے ساتھ اچھا یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں جتنے لوگ وسینے سے دعا کرتے ہیں ان کی امید اللہ سے نہیں ہے صحیح یاد رکھیں اللہ کی رامت سے جو ناؤد امید وہی تعویذ کرے گا غور سے سنو اللہ کی رامت سے جو امید وہی گنڈا کرے گا اللہ کی رامت سے ناؤمید ہے وہی پلیتا باندھے گا صاحبوں کے پاس مجوموں کے پاس جائے گا اولاد نہیں ہوتی ہے فلاں کے پاس چلے جاؤ اللہ کی رحمت سے نومید ہے ری. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ غفور رحیم میں دینے والا ہے کبھی دوسرے کا دروازہ چھوڑے گا چلیے میں حدیث سناتا ہوں. ابن عباس اور ابن مسوسے. من اکبر سب سے بڑا گناہ شرک اور شرک کے بعد سب سے بڑا گنا اللہ کی رحمت سے جس کو اللہ سے امید ہوگی وہ کبھی دوسرے کے وسیمے سے دعا نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث آنے والی ہے کہ تمہارا رب حیادار ہے شرمیلا ہے غیور ہے جود و سخا ہے کرنے والا ہے بندہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا شد کرتا ہے تو اللہ شرماتا ہے اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے لے آئیے کتاب دیکھیں مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا اس کے قبول کرنے کا ہم سے وعدہ بھی فرمایا ہے ان الدین جس تقبر حیراتی سید خلون جہن جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں قریب جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے پہلے دعا کا حکم دیا اور دعا نہ کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا کہ دعا کرو اور جو دعا نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے عبادت کا لفظ استعمال فرمایا کہ دعا ہو عبادت دعا ہی عبادت بلکہ دعا سب سے افضل عبادت ہے محنت دعا نمبر ایک نمبر دو مومین کی علامت ہے دعا کرنا اور مشرق کی علامت ہے دعا نہیں کرنا نمبر تین جو موحد ہوگا اس کے اندر آزین کے ساری ہوگا جو مشرق ہوگا اس میں تکبر اور تکبر اور غرور تکبر اور غرور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی وہ جنت میں جائے گا بولیے میرے بھائی لاید جنت منقانا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس کو جنت کی کبھی خوشبو نہ ہوئے گی نصیب جس کا بدبو سے تکبر سے بھرا ہوگا دماغ اس کے بعد ٹائم ہو گیا کیا یہ پانچ منٹ چلے گا منٹ ختم کر دیتے ابھی پانچ منٹ باقی ہے نا کبھی تو اذان کے بعد بعد بھی تو وقت رہتا ہے نا بیس منٹ بیس منٹ تو ہے نا ازان اقامت کے بیچ میں ایشا میں تھوڑا ٹائم زیادہ رہتا ہے نا تو دو تین منٹ میں کچھ کھینچ دیں گے انشاءاللہ جی چلیے تھوڑا تھوڑے سنیے بیش میں پہ ہم جود و سخا کرم و بخش اللہ عظیم اور پاک بیان کی کیسی عجیب انوکی شان ہے اس نے اپنے بندوں کی ضروریات اور اس کے تقاویز اور حوائج پورے کیے جانے کے سوال کو عبادت بنا دیا اور اسے اپنی ضروریات نہ مانگنے پر سخت ترین وعید بیان کی اور فرمایا بندہ بہت شرکش اور متکبر ہے جو اللہ کے آگے سوال نہیں کرتا معلوم ہوگی بات امام تربیدی نے بحریرا سے یہ روایت, روایت نقل کی ہے یعنی یہ روایت بالکل صحیح ہے ملم یسلی اللہ یقینی جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے اور ہم انسانوں سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے انسان مخلوق مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اور اللہ کب ناراض ہوتا ہے جب اسے نہیں مانگا جائے کیوں مسلم شریف ہے کہ تمام مخلوق اول اور آخر انسان اور جنات چکیل میدان میں جمع ہو جائے اور ہر ایک دعا کرے کوئی کہے کہ اللہ ہم کو دنیا کے سارے پہاڑ کو کیا بنا دے بولیے نا بھائی سونا بنا لے کوئی کہے کہ اللہ ہم کو دس ہزار گاڑی ہو اور سبھی آسمان میں اڑتی ہو میں پانچ منٹ میں انڈیا چلا جاؤں پاکستان چلا جاؤ. مشال. ایک مشال. کوئی کہ اللہ ہم کتنا سات ملک خزانہ دے دے. اللہ سب کی ضرورت پوری کر دے پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوگی کوئی کمی نہیں اللہ اکبر. مگر اتنی ہی جتنا کہ کوئی سمندر کے اندر سوئی کو ڈالے تو اس میں کتنا پانی آئے گا اللہ اکبر. یعنی اللہ کا رات دن خرچ کرنے کے اللہ کے دائیں میں جو خزانہ اس میں بھی ذرا برابر کمی نہیں آئی یہ حدیث ہے اور عربی شاعر کہتا ہے ترجمہ ہے تم بنی آدم سے ہرگز اپنی ضرورت کے متبل سوال مت کرو اور اس ذات سے مانگو جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اللہ سے اگر مانگنا چھوڑ دو تو وہ ناراض ہو جائے گا اور اگر انسان سے مانگو گے تو مانگنے سے, سے کیا ہوگا ناراض ہوگا آگے بتایا جیب المستر ادا یکشفسو جالب مخلفا کون ہے جو بے قراری بے چین کی التزاک قراری سمجھتے ہیں نہیں؟ پریشان حال مصیبت زدہ کی دعا کو قبول کرتا ہے جب اسے دعا کرتا کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون ہے جو زمین میں تم کو اغلوں کو جانشی بنایا کون ہے جس نے تمہاری پریشانی کو دور کی کون ہے جس نے تم کو روزی دی کون ہے جس نے تم کو پلین سے لے آیا چار گھنٹے میں کون ہے جس نے تمہارے لیے عمرے کو آسان بنا دیا کون ہے جس نے فضا کو تمہارے لیے خوشگوار بنا دیا یہ سب کون ہے اللہ, اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اور اس کے بعد کا وعیدہ سارا کا عیباد یا فہم نہیں قریب جب تجھ سے میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں تو دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا کرے چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور مجھ پر یقین لائیں دعا کی قبولیت کے لیے دو شرط اللہ نے بتائی نمبر ایک اللہ کا حکم مانو نمبر دو اللہ پر ایمان لاؤ یعنی اللہ پر گہرا یقین بھی کرو اور اللہ کے احکام پر چلو گے تو اللہ تمہاری دعا کیا کرے گا دعا قبول کرے گا حضرت نمان بن بشیر ذرا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اداود کی دعا ہول عبادت دعا ہی عبادت ہے پھر آپ نے عایت کریمہ پڑھی وقال رب نےجیب لکھم ان الدین یس طبرون عبادت سید خلون جہنم ادا خرین مندر جبالا آیات کی روشنی میں حادیث اور احادیث سے جو صحت شرائط کے جو صحیح حدیث ہے اس سے جب شرائط پوری ہو جائیں تو دعا کے قبول ہونے پر قطعی دلیل ہوتی ہے حضرت سلمان فارسی ذرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حیادار بہت سخی ہے جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے اس لیے اللہ کے لیے صفت حیا ثابت ہے اللہ بھی حیا کرتا ہے اور ہم بھی حیا کرتے ہیں تو جس طرح اللہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اللہ کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے بعد ایک صحیح حدیث حضرت نسر روایت کے رسول اللہ نے فرمایا دعا کرنے کی صورت میں آجز مت, آجز مت ہوا کرو کیونکہ کوئی شخص دعا کرنے کے ساتھ ہرگز ہلاک نہیں ہوگا یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے ان اللہ اس کے بعد جو ہے ابھی ہے وقت بالکل تین چار لائن لگ گیا اذان <تص> کے بعد بھی رکیے کیونکہ اس کو ختم کرنا صرف بس ایک حدیث ہے اس کے بعد باب ختم ہو رہا ہے ازان کے بعد دو چار منٹ ٹھہری ختم ہو رہا ہے دعا والا تھوڑا پانچ منٹ ٹھہری انشاءاللہ یہ حدیث دیکھیے کیونکہ یہ حدیث میں اس سے پہلے درس دے چکا ہوں آپ حدیث سن چکے ہیں مزید سنیے ابو سعید خدی رضی اللہ سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی دعا مانگتا ہو جس میں کوئی گناہ اور رشتہ داری کاٹنے کی بات نہ ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز عطا فرمائے گا یا تو اس کی دعا کو اسی وقت قبول کرے گا یا دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے گا یا اللہ کسی برائی کو دور کرے گا غور سے سنیے جس طرح دعا کی قبولیت کے لیے دو شرطیں اہم ہیں دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے شرط کا مطلب کیا ہے جب تک وہ چیز نہیں پائی جائے گی آنے والی چیز نہیں ہوگی مثال کے طور پر جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی وضو صحیح نہیں تو تو اسی طریقے سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ شرطیں نہ پائی جائیں دعا قبول نہیں ہوگی ان میں سے نمبر ایک انسان کے اندر اخلاص ہو اخلاص سمجھتے ہیں نا یعنی اللہ کی رضا اور خوشندی عرا کاری اور, اور دکھاوا نہ ہو نمبر ایک نمبر دو حلال کھاتا ہو دو اہم شرط ہے اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ شرط تو پائی گئی دعا کی اخلاص بھی ہے اور اکلے حلال بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو کہ کیوں اس لیے کہ دعا کی قبولیت میں روکنے والی بھی چیزیں ہیں کیا کہ وہ گناہ کر رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے گناہ کی کہ اللہ تو پیسہ دے گا تو ہم بھی گناہ کریں گے باللہ یا دعا کر رہا ہے اللہ فلاں کو تباہ اور برباد کر دے فلاں رشتہ داری کو تباہ اور برباد کر دے رشتوں کو کاٹنے کی دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میم یہ دور اللہ یا دور بدامت اللہ صفی عطم الملاقت الرحیم گناہ کی دعا کرے یا رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا کرے تو اس کی دعا نہیں قبل ہو یہ ممانع ہے یعنی دعا کی قبولیت میں یہ کیا ہے رکاوٹ ہے اگر گناہ اور رشتہ داری کو کاٹنے کے کا علاوہ جو جائز جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرے گا یا تو اللہ اسی وقت دے دے گا یا اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا دے گا یا اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی جو اس سے بڑی مصیبت ہے اس کو دور کر دے گا اس لیے صحاب اکرام نے کہا کہ ہمیں تو پھر اور زیادہ دعا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمان اللہ اکثر اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ انعام اور اکرام کرنے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو اس سے دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور حضرت عمر والا قول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ بات بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد والا جو باب ہے دعا کرنے کے آداب انشاءاللہ اللہ دعا کے جو آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ان میں سے بعض اور بعض کتاب میں ہے ان بہت آسانی سے سمجھ لیں گے نماز کے بعد دعا کرنے کے جو اہم ترین آداب ہیں اور دعا کے جو کچھ مخصوص اوقات ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ درود شریف میں داخل ہوں گے کس میں داخل ہوں گے درود کی فضیلت میں جو بہت اہم ہے اور آج کل ریڈی میڈ بہت درود بازار میں اور مارکیٹ میں گھوم رہا ہے اس ہے پر بھی کم سے کم اس کی بھی خبر لی جائے گی انشاءاللہ اور کچھ واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا